مدو نے جو باتیں اختیاری ہیں نا اختیاری کہ آدمی اختیار استعمال کرتے ہوئے کرے اور اختیار استعمال کرتے ہوئے آدمی نہ کر رہا ہو تو اس آدمی کی سلاح کرنا کوئی ضرورت ہی نہیں, ہے. نہیں اب آپ جو ہے تو رشوت دینا چھوڑ دیں کوئی اس نے جب پن نہیں وہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اب یہ تو بنیادی باتیں ہیں کہ جب آدمی کو بتائے بوتا ہے کسی آدمی کو سمجھ آتی ہے غریبت نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا چگلی نہ کھانا یہ جو خاص طور سے بیعت کے وقت وقتوں کو یاد کرتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں میں کفر سے شرک سے بےدت سے غریبت سے چگلی سے جھوٹ سے یہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس وقت آدمی کو بتایا بوکس کو چھوڑ دیا تو باقی ایسی باتیں ہیں کہ جو کوشش کرنے کے بعد اصل ہوتی ہیں کہ آدمی کو توقع حاصل ہو جائے کوشش کے بعد اصل ہوتی ہے ہاں جی آدمی کو تواز واجی اصل ہو جائے اور کوشش کے بعد ہوتی ہے وہ ایک دن بنی نہیں ہوتی ہے جی تو اس لیے توبہ کے وقت سب یہ نہیں کہا کرتے کہ میں توبہ کرتا ہوں کبر سے توبہ کرتا ہوں اصل ہے توبہ کرتا ہوں لالچ ہے کسی بیت کے سلسلے میں یہ بات نہیں کہی جاتی وجہ کیا ہے جی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز تو کوشش کے بعد حاصل ہوگی نہیں لیکن جھوٹ ربت چگلی کفر شرک بدت یہ تو فوری تو پکچھوڑ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے میں جو بیت کرنے میں جلدی نہیں کرتا آنے والوں کو اور زیادہ بیت پہ چرچا آپ نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے آدمیوں کو بیت میں لے لے آدمی کر رو کیا ہے میں سچ لے بی اور آدمی سمجھیں کہ سلسلہ کا تو معیار ہے جی اور اس معیار بھی مئی آدمی کو نقصان پہنچائے آپ نے آخر کہ سباہ سلسلے کے لیے بدنامی ٹھیک ہے نا تو اس طرح تو جلدی نہیں کرتے جی جلد نہ ہو تو کپڑا شرک بے دک چوری ریبت جھوٹ یہ تو اختیاری گناہ ہے نا جس سے تو آدمی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو چھوڑے گا ٹھیک ہے نا اگر ان کو آدمی نہیں چھوڑتا تو اپنا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے سلسلے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کچھ آدمی اصلاح کی نیت ہی نہیں کی ہوئی ایک آدمی آیا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں بیت ہونا چاہتا ہوں انہوں نے بیت نہیں کی اور مریض بڑے حیران ہوئے کہ اللہ بیٹھ تو فون کرنا چاہیے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کی طرف آ رہا ہے نہیں کبھی جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ بیٹ نہ ہو سکے آپ اس نے کہا بیٹھ کے لیے کون آیا ہوا تھا ہمارا مقدمہ تھا تین نے ہمیں کھانے پینے کی اور جائز کی جگہ کی ضرورت تھی ہم اس کے لیے آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا بیٹھ کے بھی ڈھونگ رچا لیں تو بیٹھ کا ڈھونگ رچ کیا اگر تو رہائش کی جگہ بھی جائے گی کھانے پینے کا بندوبست مل جائے گا حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تبلیغ کا کام بہت پھیلے گا بہت پھیلے گا پھر لوگ اپنے دنیا کے مفادات کے لیے اس میں آئیں گے اس وقت بہت احتیاط کرنا اور پندرہ ساتھیوں پر ہی اعتماد کرنا بھائی صاحب کو نئے آنے والوں نے گھیر لیا تھا اور پرانوں کو تنگ کر رہا تھا بلکہ نئے کہنے پر پورانوں کو جو ہے تو ہی نہیں بن کا دش نکالا کر رہا تھا جیسے اتنا مسئلہ ہمارے لائفوں میں کھڑا ہوا تو کی دعائیں اور فکر کے بعد اللہ نے اس کو حل کر دیا لوگ اپنے مفادات کے لیے آئیں گے اس بات بہت خیال کرنا ہوگا مسئل کا یہ ہوگا کہ فرمے ساتھیوں پر اعتبار کرنا ہوتا میں ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت کوئی کشش نہیں تھی سر بعد میں بڑے مالدار لوگ آتے ہیں بڑے سادی اثیر لوگ آتے ہیں وہ تو بعد میں آتے ہیں اس کی بنیاد تو پرانے ہو سادہ لوگ آج لوگ بند ہوتے ہیں جنہوں نے کہ اس دور میں قربانیاں دی جبکہ کچھ بھی نہیں تھا حدیس شریف نے فرمایا حضور نے مسو ہے اس کا کہ شام فتح ہوگا عراق فتح ہوگا اور لوگ وہاں کی سرکبری شادابی کو دیکھیں گے وہاں چلے جائیں گے لیکن جو آدمی مدینہ منورہ کی تمی پر صبر کرے گا اس کے لیے بڑے درجے ہیں بڑے کا شادی تو, تو آگے اس حدیث میں جس ترتیب سے فرمایا گیا ہے اسی ترتیب سے بول فتح ہوئے ہیں جس کا پہلے فرمایا گیا پہلے فتح ہوا ہے جس کے بعد فرمایا گیا بعد میں فتح تو آدمی وقت گزاری کے لیے سلسلے میں نہ آیا کرے صرف وقت رکھانے کے لیے وقت گزارنے کے لیے بلکہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کے لیے آئے اور اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس میں آدمی ان چیزوں کو چھوڑا جس کے چھوڑنے میں اس کے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں کوئی اس کا کوئی لگتا نہیں ہے اس کوئی خرچہ نہیں ہے ان کو تو چھوڑے نا چل <تصفح> میں کو قصہ سنا رہا تھا ایک غلام دکھ رہا تھا ایک آدمی نے وہ جو مالک صاحب نے کہا یہ غلام سال میں ایک جھوٹ بولتا ہے کم قیمت میں اس کو بیچ رہا تھا تو ہماری طرف ہزار لوگ آدمی اس سے کہا مارے غلام ہر لوگ جھوٹ بولتے ہیں سال میں ایک جھوٹ بولتے ہیں تو کیا نقصان ہے اس کو خرید لیا اس سال میں جھٹ کے دن آئے جھوٹ کے دن, دن آئے اس کے پیٹ درد میں درد ہونے لگا آر نے مالک کی بیوی سے کہا کہ اس کی گردن گئے دو چار بال لے آئے تو میں ساتھ منتر پڑوں گا کہ تیرا تالے جانا گزار ہو سے حج کیے ہوئے ہوں لیکن اس جالیں پھنسی اور خاص نے کہا کہ تیری بیوی بی جو ہے تیرے خلاف ہے کسی دن رات کو کر اس طرح سے ضبع کرے گی بس میں نے بہار بتا دی اب وقت اتنا گزر گیا تھا کہ مالک کو جھوٹ وغیرہ کی بات ہی بھول گئی مالک رات کو سویا بیوی اس طرح لے کر گئی اس کے الگ پر رکھا اس نے اٹھا بیوی کو پکڑا اسی اس طرح سے دبا کر ایک جھوٹ تھا جی اس نے گھر کو دبا پر برباد کر دیا جاڑ کے رکھ دیا تو دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے نادان کے ساتھ راستہ چلنے کے اگر حالات بھی ہوں تو میں ورنہ تجھے تباہ برباد کر دے اپنی نادانی کی وجہ سے کوئی کام تیرے فائدے کے لیے کرنا چاہے گا اور کر لے تیرے کا نقصان سرمدنی صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے مولانا صاحب نے ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیجا کہ ان کو یہ بات کیا ہے وہ آدمی کیا تو اس نے بجائے مولانا صاحب کا پیغام دینے کے اپنے سوال شروع کر دی اور سوال ایسے جیسے کچھ مسلم لیگی ان کو تنگ کرنے کے لیے کیا کر رہا جی بابا صاحب سے کہا میں نے حضرت صحیح ہے یہ سوال میں نے کہا بخار آپ کو تو اگر مولانا صاحب نے اپنا پیغام دے کر بھیجا تو پیغام دے کر بسا آ جانا تھا آج ان کے نمائندہ کے طور پر بھی گئے ہو بے خوبی سے سوال اپنے کر رہے ہو تو آپ نے تو نمائندگی کا بہت غلط تاثر دیا بیوف کو نمائندہ بنا دیا بڑے پاپا میں پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا رشتے دار ہے وہ میرے خیال میں سائیکٹک کہ مریض ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا کیا ہوتا ہے کوئی بھی مجھے آ کر کہتے کہ آپ کو فلانا رشتے دار ملا سلام تھا سلام کہ میں فلانا پاگل کہا کہ پہلے لمحے جن کو تاثر ہو جائے ہماری طرف سے پاگل ہے اب آپ کو ملنے کے بعد اس نے جو کچھ کیا ایسا نہ ہو کہ کل مسئلہ کھڑا ہوا ہوا خدمت ہماری خدمت پر ہر ایک آدمی کو میں خدمت کے لیے آدمی کی منظوری لینی ہوتی ہے پہلے خدمت کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں نا اس کی پہلے منظوری لینی ہوتی ہے ہمارے ساتھی نے آ اپنے بیٹے کو خدمت کے لیے کھڑا کر دی میں نے ساتھی سے کہا کہ خدمت سے ہٹاؤ وہ خفا ہو گیا میں ایک سے کہیں کہ خود اس سلسلے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں ڈکٹیکٹ نہ کریں اگر اسلحہ چاہتا ہے تو ہمیں ڈکٹیکٹ نہ کریں اس طرح چلے اسلام چلانا چاہتے ہیں سلاث کی خدمت کرنا اور دوسرا خان بچی سے رکھنا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے چل اس کو لوگ کیش کرتے ہیں اس سالوں کو مخلق جگہوں پر جا کر لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور سلسلے میں ترقی کی روکاوٹ ہے کہ اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ آدمی سوچ لے کے تعارف کو استعمال کر کے دنیا کے کام بنا رہا ہوں اس آدمی کو روحانی ترقی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا اپنا فائدہ لے لیا جس چیز سے آخرت کا روحانیت کا فائدہ لینا تھا اس وجہ سے دنیا کا اس کر اپنا ایسا وہاں پر ضائع کرتا یہ جو مسئلے مسائل آئے ہیں جو پریشانیاں تکلیفیں ہیں اس کے لیے اللہ کے آگے گڑ گر گڑے روئیں دعا مانگیں اور اللہ صحیح مانگے آدمی اللہ تعالیٰ ہی مصب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی چیزوں کو درست کرنے والا ہے ٹھیک ہے جھوٹے سا رہے ہیں جھوٹے آس رہے ہیں ان, ان کے ساتھ آس لگائیں ان کے ساتھ ہم وابستگی کریں تو بہت ہی بیوقوفی کی بات آدمی جھوٹے آسروں سے اپنا ہے تو کام بننا چاہے اسباب باب کو اختیار کرنے کے اللہ نے حکم فرمایا ہے تو اللہ والے اسباب باب کا اختیار کرتے ہیں کہ ہو سکتے سب سے اللہ نے کرنا ہو سب سے کرنا ہو سب سے کرنا ہو کرنا, کرنا تو اللہ اللہ نہیں مجھے بعد میں کو سمجھنا ہو فصل ہوا حلت ذکری ان کون تم لاتعلوم اگر تمہیں خود سمجھ نہیں ہے تو سمجھدار لوگوں سے پوچھ پچھ کر چلا کرو काँगी? اس لیے آئی کے تحت میں کہتے ہیں کہ جو آدمی خود عالم نہیں ہے بڑی عشید کا جیسے عالم کے امام عنیفر رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو بڑی عشید کے علماء کی مان کر چلنا چاہیے وہ پوری دنیا اسلام نے متفقہ فیصلہ کیا ہے علماء بشاعر نے بڑی بڑی عشید کے لوگوں نے یہ اتنی سمجھتے ہیں ممبئی فکو ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے نہیں پا سکتے اس کو لہذا ان کی مان کا چلا کریں گے ذکر ان کنتم لا کو تم لاتا صاحب جی کہ اب آبادی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیتا ہے تو آدمی کی رہنمائی ہو جاتی ہے آسان بات ہے اور آخات کے معاملے میں تو پٹھانوں نے بڑا آسان ماحول بنایا اللہ بلا گردن ملا کہ اللہ کو جواب دے گا ہم تو اس سے پوچھ کر چلیں گے ٹھیک ہے نا فتنا میں سے بہت, بہت بڑا فتنا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اگلے کل سمجھتا ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھتا ہوں یہ بوقوفی کی علامتیں ہوتی ہیں یہ ہے نا بےخوبی کی ہوتی ہیں جو کاملین ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں مشورے کرتے ہیں اپنے ساتھی سوچ اگلے کل نہیں ہیں لیکن خطار غلطی نہ ہو جائے کسی کے مشورے سے ہماری فاضت ہو جائے ٹھیک ہے اور جو آج مختلف اپنی مرضی پر چلنا چاہے تو اس اللہ ہی آپ الله لا اله الا الله إلا الله لا الله